الحمد الحمدلّہ وسل والسلام على رسول اللہ بعد فاؤزب بالله من شعیط ودیم یادین وقن کُن تمین فلّم طفلو فضن بحرب من اللہ و رسول وب تم فلکم روس اموالم لا تظلمون ولا تظلمون یا یوہلدین آ منو اے ایمان والو اط اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وزرو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی ہے من الربا سود سے ان کنتم تم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے فعلم تفالو بس اگر نہ کرو تم یعنی نہ چھوڑو تم فضنو تو خبردار ہو جاؤ بحر بم من اللہ ہے ایک جنگ سے اللہ کی طرف سے و ہی اور اس کے رسول کی طرف سے و ان تب تم اور اگر تائب ہو جاؤ تم فلا کم و ام پس تمہارے لیے ہیں تمہارے مالوں کے اصل اصل ذر ضر لاتونہ نہیں ظلم کرو گے تم ولا تدلمون اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ گے تم جی ربا کے بارے میں سود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے موضوع چل رہا ہے اس کی ربا کی سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعید اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اب اس کے بعد ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھائی اس سود سے چھٹکارا حاصل کرو ختم کرو اس کو یا الذین الدین آ اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ ود ما ماں بقی امن اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا سے جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو ختم کر دو یعنی یہ کہ جی اس میں یہ دقت ہے یہ مسئلہ ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ حکم ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا جب یہ آیت نادل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو حکم دے دیا بنو ثقیف یا عرب کے دوسرے قبائل جو سود پر کاروبار کرتے تھے رقمیں لیتے تھے دیتے تھے یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اور کہہ دیا کہ جو باقی ہے وہ بھی ختم کچھ نہیں لینا کچھ نہیں سود کی رقم سے وصول کرنا اور اس کو ختم کرنا ہے اور فرمایا ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو تو اس حکم کو دل و جان سے تسلیم کرو گے گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے سود کے خاتمے کا ربا کے سلسلے کے ختم کرنے کا کہ اس پہ بالکل پابندی لگا دی جائے اور جو باقی رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہے کہ پہلے تم اپنا حساب کتاب مکمل کر کے جتنی رقمیں باقی ہیں وہ لے کر پھر اس کے بعد اس کو ختم کرو نہیں فرمایا وزرو ماں بقیہ منربا جو باقی ہے اس کو بھی ختم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی یہ وضاحت کر دی کہ میں نے تمام سود جاہلیت کے سود ختم کر دیے اور میں نے اپنے خاندان کی طرف سے عباس بن عبد المطلب نے جو سود وصول کرنا ہے اس کے ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی اپنے خاندان کی طرف سے سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ جو باقی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے یہ طریقہ ہے آج بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم سود ختم کرنا چاہتے ہیں تو بہت سیدھی بات ہے کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کا اس حکم اس کا اعلان کر کے یہ طے کر دیا جائے کہ بھئی بینکوں سے سود ختم جس نے لینا ہے دینا ہے سارا معاملہ ختم اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو قرض لیے ہوئے ہیں اور قرض واپس کرنے ہیں اور سود کی سود ادا کرنے ہیں ان کے بارے میں بھی بالکل یہی فیصلہ کر دیا جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ اس کے خاتمے کا نہیں ہے بہت سارے رستے نکالے جا رہے ہیں جی کہ کوئی ایسی شکل بن جائے کہ ہم سود کا خاتمہ بھی کر لیں اور پھر کوئی ایسے نقصان والی صورت بھی نہ ہو وہ جتنے پہلے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور موا... یہ کاروبار چل رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہ ہو بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارا معاملہ بالکل اسی طرح سے ٹھیک ٹھاک چلے اس کے اندر تمہارے پاس اگر کوئی شکل ہے سود کے ختم کرنے کی تو وہ بتاؤ آج کل علماء سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہاں جی اگر یہی واقعی اس سود کو تم ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا کوئی ایسا حل نکالو کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو ہاں جی یہ سسٹم بھی اسی طرح چلتا رہے بینکوں کا نظام اسی طرح چلتا رہے بین الاقوامی سطح پر ہماری تجارتیں اور ہمارے سلسلے جو کچھ ہم نے لے, ر, لے رکھا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح عمل چلتا رہے اس کے درمیان کوئی شکل نکالو یہ جو جتنے بر زیادہ یہ پڑھے لکھے دانش پر ہیں ان کی ایک سوچ ہے اصل میں سوچ کیا ہے کہ جی دیکھیے یہ اسلام نادل ہوا تھا تقریباً چودہ سو ابھی تو چودہ صدی ہجری چل رہی ہے تو چودہ سو یہ ہجری ہے تو اتنی دیر پہلے اسلام نادل ہوا ہے قرآن نادل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام نادل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا نظام چلائے ہم مانتے ہیں کہ بالکل یہ سچ ہے حق ہے اسلامی اصل دین ہے یہ بالکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے نا چودہ سو سال پہلے حالات اور تھے آج کے حالات اور ہیں اس وقت کی ضروریات اور تھیں اس وقت کے مسائل اور تھے معاملات اور تھے آج کے معاملات مختلف ہیں جی جب حالات بدل چکے ہیں جب ضروریات بدل چکی ہیں جب مسائل بدل چکے ہیں یہ جی کمپیوٹر کا دور ہے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے فاصلے سمٹ گئے ہیں اور یہ اتنا اتنا سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک نظام قائم کرنا ہے آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے یہ گلوبل ویلج ہے پوری دنیا یعنی گلوبل ویلج اس, اس بستی کے اندر رہ کر یہ دنیا ساری ایک بستی ہے دنیا ساری ایک بستی بن چکی ہے تو اس بستی میں رہ کر آپ دنیا سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے دنیا کے نظاموں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تو یہ جو اس وقت جغرافیائی تبدیلیاں آ چکی ہیں سائنسی تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ حالات بالکل بدل چکے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ان حالات کے ساتھ چلنے کے لیے اجتہاد کرنا چاہیے اور لفظ اجتہاد کو انہوں نے بہت بڑی ڈھال بنا رکھا ہے بہت بڑی بنیاد سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی ایسا اجتہاد کریں ہمارے علمائے کرام کہ جس کے ساتھ ہم موجودہ نظاموں کا ساتھ دے سکیں اس گلوبل ویلج کے اندر رہ کر دنیا کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں ہاں جی اور یہ بالکل ایک الگ تھلگ ہم ہو کے اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر دنیا تو نہیں ہمیں چھوڑے گی تو ان حالات کے اندر ہمیں رستے نکالنے ہیں اور رستے نکالنے کے لیے انہوں نے سمجھا ہے کہ اسلام کے اندر جو اجتہاد کا طریقہ ہے نا یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم مسائل کا موجودہ دور میں مسائل کا حل موجودہ تقاضوں کا حل جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے دراصل یہ یہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا میں ان کو سب کو بدنیت نہیں کہتا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام کے دشمن ہیں یا یہ ایسی بات نہیں ہے وہ اسلام کے خیر ہیں دین کو مانتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت اجتہاد کر کے اپنے معاشی اپنے سیاسی اپنے سماجی امور کو ہم نے چلانا ہے یہ ہے ان کے ذہن کے اندر بات کو یعنی ایسا ان کے خیال میں موجودہ حالات کے تحت کے ساتھ اسلام چل سکتا ہے اسلام دیکھیے یہ باتیں کیسے کرتے کہتے اسلام پوری دنیا پہ آج چھا جانے والا دین ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے یہ بڑی بڑا فلیکسیبل ہے یعنی اس کے اندر بڑی لچک ہے اور ہمیشہ وہ نظام جو بڑا فلیکسیبل ہو وہ آئین وہ قانون جو بڑا فلیکسیبل فلیکسیبل کا مطلب ہوتا ہے لچکدار لچکدار کہ ہر قسم کے حالات پر فٹ آ جائے یہ کسی بھی ملک کا سب سے اعلیٰ آئین اس کو کہتے ہیں جس میں اتنی لچک ہو کہ ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل اس کے اندر سے نکل آئے یہ اگر آپ آئین کی بحث پڑھیں نا قانون کی تو اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی لچکدار ہونا چاہیے قانون کو نظام کو آئین کو تاکہ ہر قسم کے حالات ہیں اس کے مطابق آپ اس کو لاگو کر سکیں تو ان ظالموں نے ان کو یہ چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں دین کی کا یہ نقطۂ نظر یہ انداز تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری یہ سود آج کی دنیا کا نظام ہے اگر آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور اسلام نے حرام کہا ہے تو پھر یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کو ہم حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کر دیں ہاں اس کے لیے کوئی رستہ نکال لیں رستہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس اسلام کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے اجتہاد اجتہاد کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو موجودہ دور میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے موجودہ تقاضوں کے متعلق مطابق آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر لیں کہ ہم دنیا میں حالات کے مطابق چل بھی سکیں اور جناب ہم اجتہاد کے ذریعے اس چیز کو اسلامی بھی بنا لیں سمجھ ہے کہ نہیں سمجھ یہ سوچ ہے ان کی دیکھیے ایک ہے سیاسی طور پر تنقیدیں کرنا یہ غلط ہے جی اور برا بلا کہنا ان حکمرانوں کو اور یہ کہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے اس قسم کی باتیں فتوے دینے کی بجائے ان کے جو مسئلے ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا معاملہ بچاروں کا کیا ہے ان کا فہم ہی یہ ہے ان کو علم نہیں ہے او بھائی اجتحاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی اسلامی احکام کی کوئی ایسی نئی تعبیر پیش کریں کہ جس کے ساتھ حالات کے تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں یہ ہے جناب آج, آج کے دور کی اجتحاد کی تعریف سمجھ گئی ہے کہ اسلام کی ایسی تعبیر جو جدید دور میں نئے حالات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کام دے سکے اس کو وہ اس تعریف کے مطابق وہ اسلام کے اس عمل کو اجتہاد کو یہ اس اصطلاح کو وہ استعمال کر کے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے ہم اسلام کے بارے میں کوئی نہ منافقت کرتے ہیں نہ ہم انکار کرتے ہیں البتہ ہم رستے نکال رہے ہیں اور رستہ بھی ہمیں اسلام نے ہی بتایا ہے اور وہ رستہ اجتہاد کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے جتنے جدیدیت کے حامل لوگ ہیں انہوں نے واقع اس طبقے کے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور نئی نئی اصطلاحات ایجاد کر کے نئی چیزیں پیش کر کے دیکھو نا معتدلا کون تھے اور کیا کرتے تھے یہ جتنے عباسی حکمران تھے بڑے بڑے ہاں جی اور جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی لیکن وہ سب معتدلی بن گئے وجہ کیا تھی کہ معتدلا کے بڑے بڑے علماء تھے جو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ اسلام کی بنیاد یہ یہ عقل پر انسان اللہ تعالیٰ نے عقل کو بہت اہمیت دی ہے تو عقل کے اعتبار سے ہم یہ یہ چیزیں جو ہے نا دین کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو معتدلا نے باقاعدہ یہ ایک تحریک اٹھائی تھی ایسی تعبیریں پیش کر دی تھیں دین کے بارے میں تو آج سچی بات ہے یہ جتنے طبقے آج یہ جدید تعبیریں پیش کرنے والے اور اقلیت کی بنیاد پر اقلیت نہیں اقلیت عقل سے عقل کی بنیاد کے اوپر دین کی تعبیرات پیش کر کے یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں سچی بات ہے یہ وہ سارے معتدلا کے شاگرد ہیں جدید دور کا آج کا اعتدال حقیقت میں ہے یہ اللہ اکبر کیا خیال ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں بھائی اجتہاد کی صحیح تعریف کیا ہے قرآن حدیث کے اعتبار سے ہمارے صلف نے علماء امت نے اس کو کیسے سمجھا اللہ اکبر اجتہاد جہد سے ہے کوشش کرنا کوشش کرنا ہاں جی اگر عملی کوشش ہو تو اس سے جہاد بنتا ہے اور اگر علمی کوشش ہو تو اس سے اجتہاد بنتا ہے سمجھائیے ہے لفظ جہد کوشش کرنا اللہ اکبر تو بھائیو کیا خیال ہے جہاد قرآن حدیث کی پابندی کے بغیر ہو جائے گا تو پھر اجتہاد قرآن حدیث کی پابندی کے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے اشتہاد اس کو کہتے ہیں کہ ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل آپ قرآن حدیث سے تلاش کریں اس کوشش کا نام اشتہاد ہے یہ لکھ لو ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے علمی کاوش کی جاتی ہے اس کا نام اجتحاد ہے کیا مطلب کہ حل تلاش کرنا ہے قرآن حدیث سے حل اپنی عقل سے تلاش نہیں کرنا یا قرآن حدیث یا اس میں لوگوں نے نا جی ایک بہت بڑی غلط فہمی اختیار کر رہی ہے کیونکہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اجتحاد کریں گے یہ یہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں گویا کہ ایک شخص ہے وہ شخص قرآن حدیث کی روشنی اپنے پاس رکھتا ہے اب وہ جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہتا ہے بات اس شخص کی ہوتی ہے اور اس کو وہ اجتہاد سمجھ بیٹھتے ہیں یہ غلط ہے بالکل غلط ہے وہ کسی شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے وہ کسی شخص کی اپنی فقہ ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا ہی قرآن و حدیث کا ماہر کیوں نہ ہو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بات قرآن حدیث ہے یہ نہیں کہا جا سکتا اسی لیے فقہ جو ہے فقہ الگ الگ ہوتی ہے فقا دین کے فہم کا نام ہے دین کی سمجھ کا نام ہے وہ سمجھ ایک شخص کی دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے اس لیے فقحیں مختلف ہو سکتی ہیں متعدد ہو سکتی ہیں ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے شریعت دو نہیں ہو سکتی شریعت تین نہیں ہو سکتی شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا بعض لوگ شریعت کو فقہ کے معنی میں فقہ کو شریعت کے معنی میں سمجھتے ہیں اور انہوں نے پھر آگے جو غلطیاں کی ہیں ان میں اجتہاد کے غلط تاثر اور تصور کو پیش کیا ہے تو شریعت تو قرآن حدیث کا نام ہے وہی کے ذریعے جو چیزیں نادل ہوئی ہیں وہ ہے شریعت شرع القم من الدین ثم جعلناکم کم شریعت من العمر یہ شریعت تو منزل من اللہ ہے شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جب کہ اس شریعت کا فہم انسان کا اپنا ہوتا ہے جس کو فقہ کہتے ہیں تو فقہ متعدد ہو سکتی ہے فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے شریعت متعدد نہیں ہو سکتی شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا سمجھ گئی ہے یہ تو اس اعتبار سے اب اجتہاد کس کو کہتے ہیں اجتہاد یہ ہے کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ایک مسئلہ پیش آ گیا آپ اس کا حل قرآن حدیث سے تلاش کرتے ہیں تلاش کرنے میں انسان صحیح بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے المجھ تہ دو و یوسی وہ اجتہاد کرنے والا صحیح بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے اگر وہ صحیح کرے گا تو اس کو دو اجر ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اخلاص نیت کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کی کوشش صحیح ثابت نہیں ہوتی غلطی کر جاتا ہے تو اس کو اخلاص نیت کا ایک ثواب ضرور ملے گا لیکن اگر اس کا اجتہاد قرآن حدیث کے عین مطابق ہے یعنی صحیح ہے صحیح ہونے کا معیار قرآن حدیث ہے قرآن حدیث کے مطابق اگر اس کی بات ہے تو صحیح ہے اس کو دو اجر ملیں گے اور اس کے اوپر دو عمل کر سکتے ہیں اس اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس رائے کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ غلطی کرتا ہے قرآن حدیث کے معیار پر پورا نہیں ہے اس کو تو اخلاص کا ثواب مل جائے گا لیکن اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ الحمد ایک ایسی بات ہے میرے عزیز بھائیو یہ جدید دور کے جو فتنے ہیں نا اتنے اتنا زیادہ جو اس وقت یہ دانشوروں اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر جو مسئلہ پایا جاتا ہے جس کو شاید ہمارے علماء بھی اکثر و بیشتر سمجھنے سے اس وقت قاصر ہیں اور علاج نہیں ہو رہا یعنی یا محض تنقید ہی ہو رہی ہے اختلاف ہی ہو رہا ہے تو میں مسئلے کی اصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسئلہ اصل میں ہے یہاں اجتہاد کا مفہوم ان کے دلوں میں بڑا غلط ہے جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں نا ان ظالموں نے جدید طبقے کو ایسی سوچ کا حامل بنا دیا ایسی چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیں کہ وہ بچارے بس اب وہی سبق پڑا ہوا ہے انہوں نے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سمجھ آ یہ بات تو اس کے اندر الحمد یعنی ہمارا اہل السنہ کا اہل الحدیث کا جو اجتحاد کے بارے میں نقطۂ نظر ہے وہ کیا ہے وہ ایسا صحیح ہے کہ اس کے اندر نہ فرقہ باریت ہو سکتی ہے نہ الہاد کا رستہ نکلتا ہے سچی بات ہے جدید دور کا سارا الہاد مسلمانوں کے اندر اجتہاد کے رستے سے پیدا ہوا ہے قرآن حدیث سے قرآن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت تک کے لیے یہ اصل دین ہے اسی کے اوپر قائم رہنا ہے اسی پر عمل کرنا ہے یہ دو نہیں ہیں الگ نہیں ہیں ہاں اب ایک عالم دین پختہ اور اس کے لیے بھی ایک معیار ہے اجتہاد کرنے والا وہ شخص ہوگا جو دینی اعتبار سے قرآن حدیث کا ماہر ہوگا جی اس پختہ عالم ہوگا باقاعدہ محدثین کے نزدیک تو سبحان اللہ کہ اتنی حدیثوں کا عالم جو ہے وہ اس کا یہ معیار ہے جس کو اتنی حدیثیں یاد ہیں جس کو اتنی سند ہیں وہ تو بہت اہمیت دیتے تھے ان چیزوں کو ہاں جی مصر میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایسے دوسرے ملکوں کے اندر تو اب یہ الہاد کا سلسلہ یہاں بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے بہرحال ان کا اس وقت اس صورت حال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے صحیح بات ہے علماء کا ایسا ایسا جتھا اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جو اس ان مسائل کا صحیح حل بتائے اور لوگوں کی ذہن سازیاں کرے اور بڑے ٹھنڈے رہ کر بڑے دلائل کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ بڑی علمی جامعیت کے ساتھ یہ کام اس وقت کرنے کا ہے صرف برا بلا کہہ کے تنقیدیں کر کے اور غصہ نکال کے ہاں جی یا فتوے دے کے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اللہ اکبر ہاں جی تو یہ سود کا مسئلہ دراصل اجتہاد کے رگڑے کھا رہا ہے اس وقت یہ مسئلہ پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر پورے عالم اسلام کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ امت کے لیے بڑا پریشانی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ایسے ایسے رستے اس کے لیے نکال دیے ہیں کہ بس اس اس حرام کو حلال کرنا اور اس کے لیے گنجائشیں نکالنا اور مجبوریاں قرار دینا سبحان اللہ قرآن کا کیا سادہ انداز ہے وزرومق من ربا کسی مجبوری کے تحت سود حلال نہیں ہوگا بس جو باقیہ اس کو چھوڑ دو یہی مسئلے کا حل ہے یہ قرآن دیکھو نا قرآن کا انداز کیا ہے ہاں جی کہ اگر آپ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا اور ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہاں جی اور یہ اتنا بڑا بوجھ جو پاکستان کے اوپر بن چکا ہے صرف سود کی سود یعنی قرضہ ادا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا یعنی پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں کا مخروض پیدا ہو رہا ہے یعنی یہ یہ کیفیت ہے اتنا اتنا قرض پاکستان کے اوپر ہو چکا ہے تو قرض ادا کرنا تو دور کی بات ہے اب یہ بیچارے کس کھاتے میں ہیں کہ صرف ہم سود کی قسطیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہو چکی ہیں سود کی قسطیں طے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آپ نے ہر سال یہ سود کی قسطیں ادا کرنی قرضہ نہیں ادا کرنا قرضہ نہیں واپس کرنا صرف سود کی قسطیں یہ ہے خاص یہودی ذہنیت یہ خاص یہودی ذہنیت تو اس سود کی قسطیں ادا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے قرضہ واپس نہیں کرنا صرف قسط واپس کرنے کے لیے سود کی قسط واپس کرنے کے لیے قرض لینا ہے آئی ایم ایف کی جو ہے نا جی وہ قسط ملتی ہے تو صرف ہم اس سے بڑی مشکل کے ساتھ اور یہ بھی کسی وزیر خزانہ کی بڑی کامیابی ہے اس کو بڑا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ سال کی سود کی قسط ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے ورنہ یہ سود کی قسط بھی نہیں ادا کر سکتے یہ کیفیت ہے فلم تفالو فضل البحرب من اللہ و لو اسے اگلی سخت بات سن لو فرمایا اگر تم نہیں ختم کرو گے جو سود باقی ہے اس کو چلاؤ گے وصولیاں کرو گے حساب کتاب کر کے اور سوچتے رہو گے نہیں جی کر دیں گے کر دیں گے لیکن یہ نہیں ختم کرتے تم تو پھر فضن و بحرب من اللہ و تو پھر آگاہ ہو جاؤ فضن خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جنگ ہے یہ سود کا جاری رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اللہ اکبر ویسے ایسی سخت وعید کسی بھی دوسری چیز کے لیے آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی سخت بات سود کے حوالے سے اس سود کی گندگی اس کی خباصت اس کی شناعت ہاں جی کہ یہ کتنی کتنی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک ہاں جی کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف ہے آج اس عائد کے اندر جو بات آئی ہوئی ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اگر تم اس سود کو باقی رکھو گے اور نہیں ختم کرو گے تو پھر تم آگاہ ہو جاؤ ہاں جی صرف یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے نہیں فرم خبردار کیا ہے فاض خبردار ہو جاؤ اللہ اکبر فاض آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ بحر من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے جو تم جو رستہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا رستہ تم اختیار کر رہے ہو سود کو جاری رکھ کے بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو حکومت جو ملک جو لوگ جنگ لڑیں وہ ترقیان کریں گے ہاں جی وہ ملک کو قوت بنائیں گے جنگوں میں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر جنگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو یہ بہت سخت بات کہی ہے اس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ ویسے جنگوں سے ڈرتے ہیں کیا خیال ہے یہ دہشت گردی سے ڈرنے والے سارے جنگوں سے ڈرتے ہیں بڑے ڈرتے ہیں بڑے ڈرتے ہیں اچھا لوگوں کے لوگوں کی جنگوں سے ڈرتے ہیں حکومتوں کے اصلے سے اور ان کی فوجوں سے اور ان کی تیاریوں سے ڈرتے ہیں حملہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے ان تو سی بنا دا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں کسی کی مخالفت نہ اتنی سطح پر چلی جائے ہاں جی تو ان سے ڈرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ سے نہیں ڈرتے اللہ اکبر فائل لم پس اگر نہ کرو تم یعنی نہ ختم کرو تم سود کو تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے کی جنگ سے اللہ اکبر و تم رؤوس و ہاں جب اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے دے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے اور تم فیصلہ کر لو سود ختم کرنے کا جو باقی ہے اس کو ختم کرنے کا معاملہ کر لو اللہ سے تائب ہو جاؤ اصلاح کر لو تو پھر اس کے بعد فرمایا فلاں امروسم علیکم تو تمہارے لیے اصل زر ہیں یعنی جو سود ہے وہ ختم ہو جائے گا جتنا اصل کے اوپر سود لگا تھا وہ ختم لیکن جو اصل زر ہے قرض میں جو رقمیں دی ہوئی ہیں ہاں ان کو تم واپس لوگے فلاں کم روس و اموالِ یہ نہیں ہے کہ سود کے ساتھ باقی سب کچھ بھی ختم ہو جائے ایسے نہیں لیکن جو اصل مال ہے وہ واپس لینا ہے لاتدل مونہ و تدلمون نہ ظلم کرو گے نہ ظلم کیے جاؤ گے ہاں جی؟ یعنی اگر سود نہیں چھوڑو گے اور پھر اس کو وصول کرو گے تو دوسروں پر ظلم ہے تم ظلم کرو گے اور اگر اصل زر سے بھی تمہیں محروم کر دیا جائے تو پھر یہ ظلم تم پر ہوگا ولا تمول ہیں جی پھر یہ ظلم تم پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ظلم کسی پر بھی نہیں ہے کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے نہ آپ کسی پر ظلم کریں نہ کوئی تم پر ظلم کرے لا درارا ولا درارا نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے نہ تکلیف دینی ہے نہ کسی کو جرت دینی ہے کہ وہ ہم پر جو چاہے کرے سمجھا گئی شریعت کا اصول یہی ہے وہ ان کا نظور عسرا تن فن زیراتن علا وہ ان کا نظور اسر اور اگر ہے کوئی تنگ دست فن بس مہلت دینا ہے علا میسر آسانی تک وہ انتصد یہ کہ صدقہ کرو تم خیر اللہ کم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کن تم اگر تم علم رکھتے ہو کیا مطلب اللہ اکبر یعنی قرض کا معاملہ چل رہا ہے نا پہلے تو قرض پر جو سود کا مسئلہ ہے اس کا بیان کیا اس کو روکا اب یہاں قرض کے حوالے سے مطلق بات کہی ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تنگ دست ہے بچارہ تو پھر اس کو مہلت دینی چاہیے اس کو اس کے حالات کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ہاں جی اگر وہ کوشش کے باوجود نیت ہے واپس کرنے کی کوشش ہے لیکن ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ بچارہ اس کے حالات اتنے تنگ ہیں کہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو ایسے لوگوں کو مہلت دینی چاہیے فناد رتن الا معیثرت ان کو مہلت دو کہ اس کو اس کے حالات بہتر ہو جائیں اور اس کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ قرض تمہارا واپس کر دے یہ مہلت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے اور ادائے اور وہ دوسرا جو ہے نا جی جتنا اس کا اس کے وقت اس کے پاس پیسہ رہتا ہے قرض کا تو اس قرض دینے والے کو اللہ ہر دن کے ہر دن میں اس کا برابر کا اجر دیتا ہے ہر دن اس قرض جتنی قرض کی رقم دی ہوئی ہے اس کے برابر ہر دن اس کا اجر ہوتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنا اجر دیتا ہے تو ایک سے نے حضرت مرحدہ رضی اللہ تعالیٰوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے پہلے کہا کہ ہر دن اس کے برابر ادر ملتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر دن اس سے دگنا اجر ملتا ہے اس کا کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی مدت جو مقرر تھی اس مقرر مدت تک تو روزانہ اس کے برابر ادر ملتا رہا اگر کوئی شخص مہلت ختم ہونے پر مدت ختم ہونے پر مزید مہلت دیتا ہے تو جتنے دن وہ زیادہ مہلت دے گا قرض ادا کرنے والے کو ہر دن کے اعتبار سے اس کو ڈبر ادر ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کمزور بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہلت دیتا ہے مدت مقرر ختم ہو گئی اب اس کو یعنی شک مقروض کو وہ مزید مہلت دیتا ہے جتنی مہلت دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر دن کی مراسبت سے اس کو ڈبل اجر دیتا جائے گا اس سے یہ بات سکھائی ہے سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے کمزوروں کا تنگ دست لوگوں کا جو مالدار لوگ ہیں دولت مند ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں قرض دیں ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہاں جی اور پھر اگر نہ دے سکیں تو ان کو مہلت دیں اور آسانی پیدا کریں جتنی زیادہ آسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا آگے فرمایا وہ انتصد خیر اللہ اور یہ اگر تم صدقہ کر دو ان کے اوپر تو یہ بہت ہی بہتر ہے کیا مطلب اگر کوئی شخص بڑا ہی تنگ دست ہے تو اس کو قرض معاف کر دو انتصد خیر اللہ کم کہ صدقہ کرو اس پر صدقہ کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں کہ اس کا قرض معاف کر دو ہاں جی اگر تم اس کا قرض معاف کر دو تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا صدقہ ہوگا خیر اللہ کم یہ بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے ان کن تم اگر تم علم رکھتے ہو کیا علم کہ آخرت میں ہمیں جو اجر ملے گا وہ دنیا سے بہت بڑا ہوگا ہاں جی ایک ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ مل جائے اور اگر آخرت کا سودا بندہ کرتا ہے اور کسی بھائی پر صدقہ کر کے اپنا قرض چھوڑ دیتا ہے یا قرض کے ادائیگی میں اس کو مہلت دیتا ہے ہاں جی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ادر دے گا اتنا ادر دے گا تو جس بندے کا علم ہے سمجھ ہے فہم ہے کہ آخرت میں جو عجر ملے گا وہ بہت بڑا ہے تو پھر وہ تو یہ کر سکتا ہے وہ تو وہ تو قرض کو معاف بھی کر دے گا جب اس کے ذہن میں یہ یقین پختہ ہو علم ہو کہ انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا وطخو یومن تر جاؤ اللہ سمت وفا كل نفس ما ماں وهم لا يظلمون بدت اور ڈر جاؤ یومً اس دن سے تر جاؤں نفی ہی اللہ كہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف سمت وفا پھر پورا پورا دیا جائے گا كل نفس نفسن ہر نفس کو ما قصبت جو اس نے کمایا وهم لا یضل اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ہاں جی یہ ساری بحث سود کی بحث قرض کے معاملات لوگوں کی مشکلات یہ قرض دینے والے کے فرائض جن کو قرض دیا گیا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ سود کی حرمت یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اس موضوع کو مکمل کر کے وطخو یومن تر جاؤ نفی الا کہ یہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں یہ وہی شخص صحیح چلا سکتا ہے جس کو جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ان ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے تو جس کا اس ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے وہی اسی ایمان والے لوگوں کے دلوں میں ہی حقیقت میں تقوا ہوتا ہے یہ تقوی اور ایمان دونوں یہ دل کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ایمان کا مسکن بھی دل ہے اللہ اکبا ید خل ایمان ایمان کہاں ہوتا ہے دلوں کے اندر اور تخوا کہاں ہوتا ہے دلوں کے اندر اتوا ہا ہونا یوشیر و صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں اشارہ کر کے فرمایا اپنے سینے کی طرف کہ تقوی یہاں ہے یہ چیزیں ایمان بھی نظر نہیں آتا تقوی بھی نظر نہیں آتا لیکن بعض اعمال ہوتے ہیں جن میں ایمان چھلکتا ہے اور تقوی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ عمل کے ساتھ یہ چیزیں دنیا میں پیش ہوتی ہیں جب یہ ایمان آخرت پر ایمان واپس پلٹ کر حساب دینے پر ایمان اور تقوی یہ چیزیں جن دلوں کے اندر ہوں گی پھر وہ نہ سود لیں گے نہ دیں گے نہ کسی پر زیادتی کریں گے وہ لوگوں کی خیرخائی کریں گے اور سب کچھ کریں گے اور ان کو اس بات کا یقین ہوگا تو وفا کل و کا کسبت کے جو کچھ یہاں کر کے جائیں گے اللہ سے پورا پورا بدلہ وصول کر لیں گے اس ایمان کے لوگ جو ہیں وہ صحیح چلتے ہیں اللہ فرمایا قیامت کے دن ہم پورا پورا بدلہ دیں گے بحم لا یزلمون کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا احسان تو اللہ کرے گا فضل تو اللہ کرے گا نیکیوں کو بڑھائے گا اور معاف فرما دے گا یہ سب اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن یہ نہیں ہے ہاں جی کہ کسی نے بڑا نیک عمل کیا ہو اور پھر اس کو اس طرح پکڑ لیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے وہ ظلم نہیں کرے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا سحان اک اللہ وحمد پر <ورحمتاہ>